نورانی مہم اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے علم قدرت اور فضل عظیم کے خزانے سے تمام امور میں خیر عطا فرمائے آج سے جماعت میں ایک دس روزہ مہم شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے نورانی مہم اس مہم کا موضوع ہے سنت استخارہ اور مقصد اس مہم کا یہ ہے کہ ہمیں استخارہ کی مبارک نورانی سنت مکمل اہتمام سے نصیب ہو جائے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اپنے فیصلوں میں روشنی ملے اپنے کاموں میں نور اور برکت ملے اور ہمارے جہادی دینی کام کو قوت ملے انشاءاللہ اللہ طریقہ اس مہم کا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود استخارہ کا طریقہ اور دعا درست یاد کریں پھر اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں اور پھر اس دعوت کو آگے بڑھائیں استخارہ کا مطلب غیب کا علم حاصل کرنا نہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالی سے خیر مانگنا اللہ تعالی سے بہتری مانگنا استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور استخارہ ایک مسلمان کو خوش نصیب بناتا ہے اور اسے بدبختی شقاوت اور بد نصیبی سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے